بعد. وقال اللہ تبارک و في فی القرآن المجید والقرآن الحمید اعوذ بالله السمید علیم من السیطان الرجیم من حمده و نفیه و نفیه الاسلام من ظالق لا ریب اپیه الذين يؤمنون بالغيب ويطيمون الصلاة ومن ما رزقناهم ينفقون وقال جل وعلا في مقام آخر وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا فصالا يراهون الناس وَلَا اللَّهَ <فَرِيهًا> اللہ کو پتانا ہوا تو اعلیٰ نے نماز کو اپنے ذکر کا ذریعہ فرار دیا ہے فرمایا ہے علی میرا ذکر کرنے کے لیے نماز قائم کیجیے اور اہل ایمان کی اللہ ہوا تعالیٰ نے یہ صفت بیان کی نہ جاپا جو لوگوں موازن اور ذمہ رہی ان سے کون کے یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں کہ رات کی تاریخی میں بھی ان کے پہلو بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی جنت کی سما رکھتے ہوئے یہ اپنے رب کو پکارتے ہیں اللہ کے حضور سر بخود ہوتے ہیں اور جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے یہ خرچ بھی کرتے ہیں اسی طرح اللہ سبحانہ اللہ اعلیٰ پڑھاتے ہیں وَلا دینا صلاح فاش ہوں یہ اپنی نمازوں کے اندر خشو کرتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں تو ان پر اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف طاری ہوتا ہے اور پھر جب یہ لوگ اس انداز میں نماز ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ان پر طاری ہو خوشو قو کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی طرف پوری طور پر توجہ کرتے ہیں اور نماز میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو پھر ایسی نمازیں انصلا کا صنحا علی شاہی بل بن کر انہیں بےآیائی اور برائی سے منع کرتی ہیں پھر جب یہ ایسی نماز پڑھ لیتے ہیں تو پھر وہ نماز پڑھنے کے بعد بے حیائی والے کام نہیں کرتے برائی والے کام نہیں کرتے نماز سے پار ہو کے گالی گلوچ لڑائی جھگڑا اور اسی طرح اللہ تعالی کی نافرمانی والے کام میوزک سننا گانے سننا سوچ لٹریچر پڑھنا ٹیلی ویژن دیکھنا ڈرامے دیکھنا غیر محرموں کے چہروں کا ثواب کرنا یہ کام ان سے بہت دور چلے جاتے ہیں کہ ان کی نماز انہیں ان کاموں سے منع کرتی ہے جن نے فلاح کا تنہا خرفا شاہ نماز انہیں بے حیائیوں سے اور برائیوں سے منع کیے رکھتی ہے انہیں بے حیائی اور برائی کے قریب جانے نہیں دیتی ہے یہ نماز پڑھنے والے کی نماز اس کو فائدہ دیتی ہے لیکن ہمارے ہاں نمازی نماز پڑھتا ہے تو نماز میں ہی اس کو خوش و خو میسر نہیں آتا ایسے نماز پڑھتا ہے جیسے اس پر کوئی مصیبت ڈال دی گئی ہوتی ہے نماز میں اگر ایک آدھ منٹ زیادہ لگ جائے تو بڑا پریشان ہوتا ہے گھڑی پہ قائم دیکھ کے کہ آج کاری صاحب نے دو منٹ زیادہ کیوں لگا دیے نماز میں اس کا دھیان نماز سے باہر ہوتا ہے اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا تھا تیری نماز بے سرور تیرا امام بے حضور ایسی نماز سے گزر ایسے امام سے گزر نماز میں وہ سرور وہ کیف وہ لطف جو اسے ملنا چاہیے ایسا نہیں ملتا ہے ادیس جی میری بڑی مشہور و معروف حدیث ہے جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں مجھے بتائیے اسلام کسے کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اسلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تو عید کی گواہی دو میری نبوت اور رسالت کی گواہی دو نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو رمضان کے روبے رکھو اور اگر استعمال ہو تو فیصل اللہ کا حج کرو پوچھا ایمان بتائیے ایمان کسے کہا جاتا ہے سرمایہ انسو میں نب اللہ ہی و ملائی و قطوطی و رسولی ہی بلی یوم آخری بل قدری ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے اس کے سرشتوں پر ایمان لائے ندیوں رسولوں پر ایمان لائے کتابوں پر ایمان لائے اچھی بری تقریر پر ایمان لائے یوم آخرت پر تیرا ایمان ہو یہ ایمان ہے پوچھا احسان کسے کہا جاتا है। احسان کس چیز کا نام ہے سرمایا ان کا تراہ احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اتنا کھو جا کہ عبادت کرتے ہوئے تجھے یہ احساس ہونے لگے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں یہ <تصفيق> <تصفيق> احساس تیرے دل کے اندر پیدا ہو کانہ کا تراہ گویا کہ تو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے سہلم تک ان تراہ کا کیونکہ اگر تیری نگاہیں اللہ تعالی کو نہیں دیکھ رہی اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے کیونکہ اللہ تبارہ کا وا تجھے دیکھ رہے ہیں لہذا تیرے دل میں بھی یہ گمان ہونا چاہیے کہ میرا مالک و خالق مجھے دیکھ رہا ہے اور پھر جب بندے کے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہوں اور میں اپنے مالک کو دیکھ رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے تو پھر وہ کوئی خلاف نماز کام نہیں کرتا وہ بڑے احتیاط کے ساتھ بڑی دل لگی کے ساتھ بڑے خوشبو قبو کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے پھر اس کا دماغ اس کا ذہن اس کی زبان سے نکلنے والے ایک ایک لفظ میں بھرپور ہوتا ہے وہ سوچتا ہے میں زبان سے کیا ادا کر رہا ہوں زبان سے کیا کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی حمد و سرا کرتے ہوئے میری کیا کیفیت ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے میری کیا کیفیت ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کے سامنے آج بھی یہ ساری میں نے کیسے کرنی ہے پھر وہ آدمی یہ چیزیں سوچتا ہے اس باتوں کے اوپر ان کی نظر ہوتی ہے اور اگر انسان کی یہ کیفیت اور یہ حالت نہ ہو اور اس کو احساس نہ ہو کہ وہ کہاں کھڑا ہے مسجد میں کھڑا ہے یا بازار میں کھڑا ہے نماز میں کھڑا ہے یا پھر اپنی دکان پہ کھڑا ہوا ہے جب اس کو اس بات کی تمیز نہ ہو پہچان نہ ہو وس اس کے دماغ میں آتے رہیں اور وہ انہیں وسوسوں میں انہی جاتا رہے اور دماغ میں کھڑے ہو کر وہ دکان کا حساب کتاب کاروبار کا حساب کتاب نماز کے بعد کیا کرنا ہے یہ پلاننگ کرتا رہے تو پھر اس کی نماز اس کو قرور نہیں دیتی اس کو سکون نہیں دیتی پھر اس کی نماز سے اس کو فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے اور اراثہ نمازی نماز پڑھنے کے بعد جب فارغ ہوتا ہے تو پھر نماز پڑھنے کے فوراً بعد وہ ایسی باتیں کرتا ہے جو اس کو زیب نہیں دیتی اور اگر نماز پورے حضور کے ساتھ حضور فلمی کے ساتھ اپنے دماغ اور دل کی حاضری کے ساتھ ادا کی جائے پھر نماز ادا کرنے کے بعد اس پر کچھ خاص قسم کی کیفیت ساری رہتی ہے کہ وہ حضور بات بھی اپنی زبان سے نہیں نکالتا کہ میں اللہ رب العالمین سے ملاقات کر کے آیا اب یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرماتے ہیں کہ ایک مومن آدمی جب نماز پڑھتا ہے کہ انہوں یوں ناجی اس کی کیفیت اور حالت یہ ہوتی ہے گویا کہ وہ اپنے اللہ مالک کو غالب سے مناجات کر رہا ہے سرگوشیا کر رہا ہے اپنے دل کا حال اللہ تعالی کو سنا رہا ہے یہ ایک نمازی کی نماز کے دوران کیفیت ہوتی ہے لیکن ہماری نمازیں ان کی کیفیت کیا ہے کہ تقبیریں تحریمہ سے نماز کا آغاز کرتے ہیں اور سلام پہ نماز کا اختتام ہوتا ہے نماز کے دوران پتہ ہی نہیں ہے میں نے کیا پڑھا ہے کیا نہیں پڑھا نماز کے دوران جو الفاظ انسان اپنی زبان سے نکالتا ہے ان الفاظ کے معانی پر غور کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اس لفظ کا کیا معنی ہے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہا ہوں یہ تو بہت دور کی بات ہے یہی پتہ نہیں ہوتا اکثر لوگوں کو کہ میں اپنی زبان سے جو کلمہ ادا کر رہا ہوں وہ درست طور پر ادا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا اور یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں اپنی زبان سے کیا کہہ رہا ہوں تقبیر تحریمہ کے بعد دعا پڑتا ہے تنا پڑتا ہے اس کی دعائیں وہ زبان سے ادا کرتا ہے فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے اس کے بعد کوئی اور سورت ساتھ ملاتا ہے اس کو احساس نہیں ہوتا کہ میں نے کب فاتحہ کا آغاز کیا ہے کب ختم ہوئی ہے کب اگلی سورت کا آغاز کیا ہے کب ختم ہوئی ہے بس اس کی زبان پہ جب لفظ اللہ اکبر آتا ہے فوراً فور اپنی بیٹھ کر کے رکو کے لیے جتنا شروع کر دیتا ہے تشہد میں بیٹھا ہے کوئی پتا نہیں میں نے اصحیات کب شروع کیا ہے تشعور کب کہا ہے سلام کب کہا ہے دروپ کا آغاز کب کیا ہے دعا تک کب پہنچا ہوں بس زبان کے السلام علیکم رحمۃ اللہ کے کرے آتے ہیں دائیں بائیں دائیں سلام پھیر کے اور اپنی نماز کا اختتام کر لیتا ہے ایسی نمازیں یقیناً انسان کو کوئی فائدہ دینے والی نہیں انسان نماز ادا کرے اس کو معلوم ہو میں اپنی نماز سے کیا کلمات ادا کر رہا ہوں کیا کہہ رہا ہوں اور پھر جب انسان یہ بات سمجھتا ہے کہ میں نے اس طرح سے نماز ادا کرنی ہے اس طریقے کے ساتھ میں نے اپنی نماز کو ادا کرنا ہے اور وہ اپنی نماز کے پوری توجہ لگاتا ہے پورا غور کرتا ہے فکر کرتا ہے سوچتا ہے کہ میں کیا زبان سے کلینات کہہ رہا ہوں پھر وہ سبحان ربی العظیم کو سبحان ربی ال کہتا اور سبحان ربی ربیٰ کو سبحان ربیا سبحانہ ربیہ نے جان چلواتا وہ پورے پورے کلات ادا کرتا ہے پورے پورے الفاظ زبان سے ادا کرتا ہے اور پھر اس کی نماز میں لگا ہوا فقط اس کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کتنا وقت لگا دیا ہے ایک آدمی اگر صحیح معنوں میں نماز ادا کرے نماز اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ یہ سوچ کر کہ میں زبان سے کیا لفظ نکال رہا ہوں معنی پہ غور اور اللہ کبارہ و العالی کے سامنے اس معنی کے مطابق اپنی کیفیت اور حالت بنانا اس کو ذرا ایک طرف رہنے دیں صرف اتنا سا کام کر لے کہ وہ اپنی زبان سے جو کرمات نکالے اس کو پتا چل رہا ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں مانا چاہے اس کو آتا ہے نہیں آتا لفظ کا تو اس کو کم از کم پتہ ہونا چاہیے اتنے ہی سی توجہ کے ساتھ اگر وہ نماز ادا کرے اور اس اطمینان سکون کے ساتھ نماز ادا کرے تیری کے ساتھ ادا کی جانے والی نماز اللہ تعالی کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھ کے آتے ہیں سلام کہتے ہیں آپ اس کو سلام کا جواب دیتے ہوئے سناتے ہیں سلی پڑی نکلم سلو جا جا کے نماز پر پورے نماز نہیں پڑی وہ پھر جاتا ہے نماز پڑھتا ہے پہلے سے اچھے پیچھے طریقے کے ساتھ پڑھتا ہے پھر آ کے سلام کہتا ہے آپ اس کو سلام کا جواب دیتے ہیں فرماتے ہیں پسند جی کرنا کا لم تسل لی جا جا کے نماز پر تو نے نماز نہیں پڑھی ہے وہ پھر آتا ہے اور دو رقطے اچھی طرح سے پڑھ کے نماز بہتر طریقے کے ساتھ پڑھ کے آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے آپ اس کو سلام کا جواب دیتے ہوئے ایک فرماتے ہیں جی پسندی کرنا کا لم تسلی جا جا کے نماز پر تو نے نماز نہیں پڑھی ہے تین مرتبہ نماز پڑھ کے آتا ہے تیچری بار آنے کے بعد کہتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے زیادہ بہتر طریقے سے نماز نہیں پڑھ سکتا آپ نے اس کو نماز پڑھنے کا طریقہ سمجھایا کار بتایا کہ تم نے نماز کیسے پڑھنی ہے فرمایا جب تم کھڑا ہو اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ کھڑا ہو اللہ تعالیٰ کی حمد و صنا بیان کر قرآن مجید کی جو تلاوت تجھے میسر آتی ہے تلاوت کر اطمینان کے ساتھ رکو کر اللہ تعالیٰ کی تعلیم رکو میں بیان کر اطمینان کے ساتھ رکو سے اٹھ رکو کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و سدا بیان کر اطمینان کے ساتھ خدا کر اور اسی طرح ساری نماز اطمینان اور سکون کے ساتھ ادا کر یعنی اس کی نماز میں جو ایک بنیادی خادی اور بنیادی غلطی ندی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالی وہ کیا تھی کہ نماز میں اطمینان ہے سکون نہیں ہے تو انسان اگر اپنی نماز کے الفاظ اور کلمات اطمینان اور سکون کے ساتھ ادا کرے ارکان تعظیم کے ساتھ ادا کرے یہ نہ ہو کہ ابھی وہ نماز کے الفاظ ادا کر رہا ہے مثال کے طور پر صورت اور کی تلاوت شروع ہے. کی ہے اور سورت ال کی تلاوت کرتے ہوئے ان نسانا ساتھ آخری کلمات کہہ رہا ہے اور رفیہ دین کرنا شروع کر دیا ہے رقو میں جانے کے لیے یہ کام نہ ہو بلکہ ہاتھ باندھے رکھے اور تلاوت کے الفاظ قرآن کے الفاظ جو اس کے زبان میں ہیں سارے مکمل طور پہ ادا کرے زبان چلنا اس کی بند ہو اس کے بعد ہاتھوں کو کھولے اور پھر رف دین کر کے رقو کے لیے جھکے اور پھر کئی رقو میں جھکتے ہوئے بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ اللہ اکبر کہ رقو میں جھکنا شروع کر دیا ابھی کمر سیدھی نہیں ہوئی رکو کے اندر چلے انسان ربی العظیم کہنا شروع کر دیتے ہیں ایک مرتبہ رقو میں جھکتے جھکتے سبحان عبی الم کہتے ایک بار رقو میں کمر کو سیدھا کر کے اور ایک بار رکتے اٹھتے سبحان ربی العظیم کہہ دیا اور ساتھ اسلام کے اللہ علیہ جاندہ یہ طریقہ کارنا ہو اور کام کی تعزیر کا معنی ہے کہ ہر رکن کو اس کا پورا پورا حق دیا جائے قیام کے دوران جو اذکار کرنے والے ہیں وہ قیام کی حالت میں ہی کیے جائیں رکوع کی حالت میں رکوع کے اذکار ہوں سجدے کی حالت میں سجدے کے اذکار ہوں قومے کی حالت میں قومے کے اذکار ہوں کئی لوگوں کو دیکھا گیا ہے وہ ربرالا کل امز کے بعد ہم سیرم طیبا مبارک ری کہہ رہے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ زمین پر لگ جاتے ہیں سیدے میں جھکنے کے لیے اور ان کی زبان سے نکلتا ہے مبارک نصیب اور ساتھ ہی ہاتھ زمین پہ ٹیک کے مبارک رسی کہہ کے کہ تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا جلدی سے اللہ اکبر کہہ کے اور سیدھے میں پہنچ گیا یہ شادی ارکان نہیں ہے ایسی نماز پڑھنے والے کو نبی اصلاح و اسلام نے کہا تھا لمۃ وسلی جا جا کے نماز پڑھ تو نماز, نماز نہیں پڑھی کوئی نبی لپتی نہیں ہے دو ٹو بات ہے ایسی تیز نماز ادا کرنے والا ارکان کو تاجیر کے ساتھ ادا نہ کرنے والا اس کی کوئی نماز نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز کو نماز نہیں مان رہے تو ہم کون ہوتے ہیں اس کی نماز کو نماز قرار دینے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں پسند نہیں پڑنا قلم کو چلی جا جا کے نماز پڑھ تو نماز نہیں پڑھی اطمینان ہو سکون ہو ارکان میں تعدیر ہو ہر رکن کو اس کا پورا پورا حق دیا جائے زبان سے نکلنے والے الفاظ پہ غور ہو ہر لفظ پورا پورا ادا کیا جائے اگر کوئی بندہ اس انداز میں نماز ادا کرے دو رقچ منٹ سے پہلے پڑھنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا لیکن اگر جاری نماز ہو امام صاحب نے چراق بھی کرنی ہو نماز کے اندر تو پھر وہ زیادہ ٹائم لگ جائے گا آج کل لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اتنا ٹائم لگا دیا اتنا وقت لگا دیا نماز میں جو نماز بے حضور ہے بے سرور ہے کوئی لطف مزہ ہی نہیں نماز میں نماز میں پیسے کی پریشانی لگی ہوئی ہے اس لیے پریشان ہو جاتا ہے انسان کہ یہ کیا اتنی دیر ہو گئی نماز میں کھڑا کھڑا تھک گیا وہ بڑے نوجوان کریئر جوان نماز تھوڑی جلمبی ہو جائے کہتے ہیں مولوی صاحب نے تھکا دیا ہے اور میں سرادیاں ہوتی ہیں سرابیے میں دیکھ لے دو چار دن بڑی رونق ہوتی ہے مسجد میں اس کے بعد مسجد ویران وہ جی کون اتنا لمبا لمبا قیام کرے اور یہی نوجوان کے میدان میں وہ سارا سارا دن کھڑے رہتے نہیں کرتے کیوں ادھر رضا و رغبت ہے شوق ہے دل کا میدان ہے ادھر دل کا میدان نہیں ہے یہ فرق ہے جس چیز میں بندے کا دل لگتا ہو وہاں پہ گزرا ہوا وقت وقت محسوس نہیں ہوتا جس کام میں انسان کا دل لگتا ہو اس کام میں سرک ہونے والا وقت وقت محسوس نہیں ہوتا اور جس کام میں اس کا دل نہ لگتا ہو وہاں پہ مختصر وقت بھی بڑا طویل محسوس ہوتا ہے اسی لیے وہ کسی آسک نے کہا تھا نا کہ قربوں کی سال کے لمحات برس ہا برس وہ چند سیکنڈوں میں گزر جاتے ہیں اور وہ دو سیراک کے چند منٹ وہ کئی سال نظر آتے ہیں وہاں دن لگتا ہے یہاں دل نہیں لگتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیسیت اور حالت کیا تھی کہو کرام رضوان اللہ نہیں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجر کی نماز میں یقرا صفین علاسی آیا وہ کم از کم ساٹھ ایسے تلاوت کرتے تھے زیادہ سے زیادہ سو ایسے عام طور پہ بس اوقات سو سے زیادہ تلاوت کر لیتے بس اوقات ساٹھ سے کم آیات تلاوت کر لیتے آج جمعہ ہے جمعہ والے دن فجر کی نماز میں عام طور پہ اہل حدیث مساجد میں یہ روکین ہے کہ وہ پہلی رقم میں سورہ سجدہ دوسری میں سورہ تہر مکمل پڑی جاتی ہے بعض مساجد میں ایسا ہے مگر اکثر مساجد میں وہ سورہ سجدہ پہلا سفا بھی چھوڑ دیا آخری بھی چھوڑ دیا درمیان سے تھوڑی سی آیات پڑنی ایسے سورہ تحر کے ساتھ کرتے ہیں نبی اثرات و سلام کی یہ سنت ہے کہ جمے والے دن پہلے رقم میں سورج شیدا دوسری میں سورج باہر پڑھا کرتے یہ کل ملا کے ساتھ ایسے بنتے ہیں یعنی لمبی لمبی آیات ہوتی تو ساتھ آیات پڑھتے ہیں چھوٹی چھوٹی آیات ہوتی زیادہ پڑ دیتے کراؤ کی تین تلا آیات ساٹھ سے سو آیات تلاوت ملا کرتے ہیں اور آپ کی تلاوت کرنے کا انداز اور طریقہ کار وہ بھی کیا ہوتا ام سلمہ رضی اللہ <تصال> تعالی علحا بیان معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت کرتے تو آپ ہر ہر آیت پہ وقف کیا کرتے تھے آیا تن آیا تن ہر ہر آیت وقف دو دو تین تین ایسے اکٹھی ملا کر ہی پڑا کرتے تھے آج کل ہمارے یہاں تو یہ بیماری بڑی ہے نا دے. وہ کاری صاحب کان کے ہاتھ رکھ لیتے ہیں اور جب تک انہیں یقین نہیں ہو جاتا کہ اس سے زیادہ اگر میں نے سانس کھینچا تو مر جاؤں گا چھوڑتے ہی نہیں یہ مصری کاریوں سے سیکھی ہوئی بدت لوگوں نے اپنائی ہوئی ہے لوگ اس اللہ ماش خال کا بڑی دیتے ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں یہ فض ہے احداث بھی دین ہے دین کے اندر نو ایجاد شدہ کام ہے اور بدت گمراہی اور سلالم اور چہنم میں لے جانے کا باعث اور طریقہ ہوا کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے آیا تن آیا تن ہر ہر آیت پہ وقف کرتے یب الحمدللہ رب العالمین ثم عالمی الحمدللہ رب الحمد للہ ہیرب العالمین پڑھتے وق کرتے سما یقول ارحمان رحیم سما یاقر وقف کرتے پھر مالک یوم کہتے پھر وقف کرتے یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پڑھنے کا کئی قید آج کل لوگوں نے سمجھا ہوا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس بھائی حسنہ ہے نماز پڑھنے میں روزہ رکھنے میں زکوٰۃ کرنے میں حج کرنے میں زکوات ادا کرنے میں اور نماز میں آمین کہنے میں رف علی عدین کرنے میں پاؤں سے پاؤں کندھے سے کندھا ملا سینے پر ہاتھ باندھنے میں ہر کام میں اس وائ ہسنا ہے لیکن قرآن کی خلاوت میں انہیں اس وائی ہاتنا نہیں مانتے قرآن کی تلاوت میں اس حسنہ مانتے ہیں مصری کاریوں کو قاری عبد الص کاری عبد الباس فلاں فلاں کاریوں کو وہ اس حسنہ بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ قد کان علاقی رسول اللہ عثما کن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے عصوع حسنہ ہیں ہر کام میں اس حسنہ ہسنا ہے قرآن کی تلاوت کرنے میں بھی اسماعی حسنہ ہے یہ نہیں فرمایا کہ اس وا تن ہسنا تُن فی غیر القرا یا فی غیراوا یہ اس وسنا ہے لیکن کرا و کلاوت کے بغیر اللہ نے قرآن نازل کیا ہے نبی نے سلاۃ و اسلام پر فرمایا بھارت کے قرآن ترتیلا قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے بعد کہاں ٹھہرنا ہے نبی نے ٹھہر کے بتایا ہے کہ ہر آیت پہ ٹھہرنا ہے جہاں آ جائے وہاں وقف کرنا ہے یہ رفتے قرآن اکثر سملہ کا معنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن فرق نہ ہوں ہم نے اس کو آیات میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے چھوٹے چھوٹے جملے جس کو آئے کہتے ہیں آیات میں نازل کیا ہے کیوں نقص اور رہ تاکہ آپ پڑھیں لوگوں پر اس کی تلاوت کریں اللہ مخت سے ٹہر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رتن لاہو ہم نے اس کو پڑھایا ہے ٹہر شہر کے جس طرح ہم نے تمہیں پڑھایا ہے ایسے رستے قرآن تر پیلا بھی ٹہر ٹہر کے پڑھیں اور نبی نے ٹہر ٹہر کے پڑھ کے سکھایا ہے تاکہ لوگ ٹہر ٹھہر کے پڑھا سکیں ہر ہر آئیں پہ وقف کرنا یہ نبی کے سنت اور طریقۂ بات ہے مالک رضی اللہ تعالیٰ کسی نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے تھے فرماتے ہیں کان اب تیرا آپ کی کعت الفاظ کو لمبا پھینکتی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نماز کی کلاوت کا آغاز کرتے یمدو اللہ یمدو الرحمٰن یدو الر رحیم اللہ کو بھی لمبا فینک لفظ الرحمان کو بھی لمبا خینکتے لفظ الرحیم کو بھی لمبا خینکتے یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآد کرنے کا انداز اور طریقہ کھات اس طرح جان کرتے کم از کم ساٹھ زیادہ سے زیادہ سو ایسے عام طور پہ گراوٹ کروایا چیے گا ایسا سے جسہ المؤمنین رلی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سورت کی تلاوت کرتے نماز کے دوران چھوٹی سی سورت کی تلاوت کرتے لیکن جب آپ تلاوت فرماتے تو وہ چھوٹی سورت بھی اپنے سے لمبی صورت کی نسبت زیادہ لمبی ہو جاتی تھی کیا مانا کہ چھوٹی سورت کی تلاوت کرتے ہوئے بھی اتنا وقت لگا دیتے تھے کہ عام طور پہ لوگ لمبی سورج کی تلاوت کرتے ہوئے اتنا ٹائم نہیں لگاتے اس قدر اطمینان کے ساتھ ٹہر ٹہر کے تسلی کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں اسی طرح عشاء کی نماز کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سارے اشارے اوساتے مفصل تلاوت کیا کرتے ہیں اوسات مفصل سورہ ضرور سے لے کر سورہ پہ یہ نا تک یہ اوساطے مفصل ہیں اور مغرب کی نماز میں سارے مفصل سورج تی سے سورت ناز تک یہ چھوٹی چھوٹی سورتیں سجر کی نماز میں پی والے مفسل سورج حجورات سے لے کر اور سورج بروج تک جو سورتیں ہیں عام طور پہ یہ سورتیں تلاوت کرتے ہیں زہر کی نماز کے بارے میں فرماتے ہیں ہم نے اندازہ لگایا آپ کی زہر کی نماز پہلی دو رختوں میں قدر اسلام نیم تنظیم سجدہ سورہ سجدہ کی تلاوت کے برابر قیام ہوتا تھا زہر کی پہلی دو رختوں میں سورہ سجدہ کی تلاوت کے برابر یعنی ہر رقبت میں تیس تیس آیتیں انسان بآسانی کلاوت کر سکتا ہے اتنی لمبی آپ کی زہر کی پہلی دو رفتیں ہوا کرتی اور فرماتے ہیں کہ اگر ہم میں سے کوئی آدمی چاہتا تقبیر تريمہ ہونے کے بعد نماز شروع ہونے کے بعد مسجد سے نكلتا جنت الفير اس کو کہتے ہیں فقي برتھ آج كل وہاں پہ قبرستان ہے پہلے باغ تھا وہاں جا کر باغ میں فقى کے باغ میں كذائے حاجت کرتا كرتا حاجت کر کے وضو کرتا وضو کر کے واپس پشچدي ندى میں پہنچتا تو دوسری رقت اس کو كو جاتی جاتى اس قدر اطمینان اور سکون کے ساتھ نماز ادا کیا کرتے دینی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور زہر کی آخری دو رختیں زہر کی پہلی دو رختوں کی رشوت آدھی ہوتی جتنا پہلی دورختوں میں قیام ہے ان کی رشوت آدھادوں تک لگاتے آخری دو رختوں میں اور اثر کی پہلی دو رختیں ان میں قیام زہر کی آخری دو رختوں کے بنا پر یعنی زہر کی آخری دو رختوں اور اصل کی پہلی دو رختوں میں تقریبا فاتحہ کے بعد پندرہ پندرہ آیات کی تلاوت کرتے سورہ سیدا کی آیات کے برابر اور پھر اصل کی آخری دو رختیں اس سے بھی نصف ہوتی اس ابھی سے پتا چلتا ہے کہ جو آخری رقطے ہیں تیسری رکت چوتھی رقت ان میں بھی تلاوت کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے عام طور پہ روز فاتحہ کے بعد رقو میں چلے جاتے ہیں بالخصوص خصوصوص آخری دو رقطوں میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز اور طریقہ کار کیا ہے کہ آپ آخری دو رقطوں میں بھی فاتحہ کے بعد تلاوت فرماتے ہیں پھر رکو کرتے ہیں اسی طرح رکو سجود کی تصویحات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً دس دس دس بھی ہاتھ کہا کرتے سن نبی جا کے اندر حدیث موجود ہے آپ رکوع کے اندر سجدے کے اندر تقریباً دس دس دس کہا کرتے تھے اور دس جب اللہ تعالیٰ نے یہ سورت آدر کی راجا نصور اللہ بارہ ایسا اللہ جا سب ہم ربی کا وسطا تو اس کے بعد سے آپ یہ دعا کرتے تھے <لِم> یہ بار میں،, بار میں آپ پڑھا کرتے تھے یہ صحابہ کرام نے اندازہ لگایا یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ عمران رکو کے بعد آپ عام طور پہ یہ تصویر کرتے سلحدہ حقوق اللہ تصویر یہ دہا آپ پڑا سکتے رکوع کے بعد ہمارا تو یہ حال بن گیا ہے کہ ہر کام میں اختصار ہی طلب کرتے ہیں کہ جو ہو سکے مختصر ترین کام کیا جائے لیکن شادی بیاہ کا معاملہ ہو پھر کہتے ہیں کھلا بس کرو دل کھول کے انتظام کرو وہاں پہ دل بڑا کھلا ہو جاتا ہے لیکن رب کے سامنے چار منٹ لگاتے ہوئے دل بڑا تنگ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے ہدایت دینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے اس کے سینے کو کھول دیتا ہے اس کا دل فراغ کر دیتا ہے اور جس کے بارے میں ارادہ کرتا ہے یوں گلا گمراہ کرنے کا یجہ سزرا ہوں ذی قدرا جنگ کان نما اس کے دل کو سینے کو بند کر دیتا ہے بڑی اس کو گھٹن اور تنگی محسوس ہوتی ہے جس طرح کوئی شخص آسمان پہ چڑھتا ہے بلندی پہ چڑھتا ہے اور بلندی پہ چڑھتے ہوئے اس کے سینے کے اندر تنگی محسوس ہوتی ہے آکسیجن کی کمی کی وجہ سے سانس لینا اس کے لیے دشوار ہو جاتا ہے جس بندے کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے کا ارادہ کر لے اس کے دل کو پھر اس طرح تنگ کر دیتا ہے پھر اس کا دل اللہ تعالیٰ کی عبادت پہ نہیں لگتا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کی وہ کوشش ہی نہیں کرتا قرآن کھول کے پڑھنے کے لیے بیٹھے گا نیند آنا شروع ہو جائے گی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا نیند آنا شروع ہو جائے گی یا پھر اکتاٹ کا شکار بنا رہے گا کیوں دل سیاح ہو رہے اللہ تعالیٰ کی بغاوت لاپروانیاں کر کر کے اور نماز یہ ادا کر رہا ہے تو انتہائی سستی کے ساتھ بے وقتی نماز تاخیر سے ادا کی جانے والی نماز یا پھر اس کی حالت یہ ہے جب جی چاہتا ہے پڑھ لیتا ہے جب جی چاہتا ہے نہیں پڑھتا اور اگر پڑھنے کے لیے آ جاتا ہے لا یوتی رکو ولا آ نہ رکوع پورا کرتا ہے نہ سجدہ پورا کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ منافق لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں و ادا فام ادلافی فام و خوشحال نماز کے لیے انتہائی سستی کے ساتھ آتے ہیں انتہائی سستی کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یوراس لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں وہ اللہ قرون اللہ اللہ اور اپنی نمازوں میں اللہ کا بہت چھوڑا ذکر کرتے ہیں علاوہ مختصر کی کوشش کرتے ہیں کہ انعت علاوہ کوئی اور صورت نہ پڑھنی پڑے یا زیادہ سے زیادہ چھلانگ لگا لیں گے تو سورہ اخلاص پڑ لیں گے بس سورہ اخلاص ایک تو ہے کہ سورج اخلاص پڑھے بندہ دل کے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خوش حاصل کرنے کے لیے اس کے ساتھ محبت کرتے ہوئے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے پھر تو اس کے کیا ہی کہنے ہیں لیکن نیت اگر ہو کہ میں نے سور اخلاص پڑھنی ہے اس لیے کہ یہ مختصر تھی ہے سنتوں میں کوئی اور سورت پڑھوں گا تو ٹائم زیادہ لگ جائے گا ٹائم بچانے کے لیے سوریہ اخلاص پڑھتا ہے سورت اور پڑھتا ہے پھر جیسی نیت ہے ویسی مراد اس کو ملے گی انتہائی اختصار رکو میں تین سے زیادہ تسبی کرنا جرم سمجھتا ہے سیدے میں تین سے زیادہ تصویر نہیں کرتا مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھتا ہے کہ جی میں نماز کے اندر صرف اتنا سا کام کرتا ہوں کیا اتنا کرنے سے نماز ہو جاتی ہے مولوی صاحب اس کو بتاتے ہیں ہو تو جاتی ہے لیکن اگر زیادہ کر لو تو بہتر ہے اور جی بہتر کو چھوڑو ہو جاتی ہے نا بس اتنی کافی ہے یہ تو نمازوں کے ساتھ شروع ہے پھر نماز بے ضروری رہے گی نماز بے اثر ہی رہے گی اس کا کوئی اثر انسانی زندگی پہ نہیں ہوگا پھر وہ نماز بے بےحیائی برائی سے منع نہیں کرتی کیا ہوتا ہے نمازی نماز پڑھتا ہے نماز پڑھ کے جاتے ہی سیدھا اپنی دکان پہ پہنچا بے ایمانی شروع نماز پڑھ کے گھر گیا ٹیلی ویژن سے آگے بیٹھ گیا کنجر کھانا پھر شروع اور کئی تو نماز کے دوران نماز کے دوران اس بات کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ ہماری نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں بے مختص ہے نماز پڑھ رہا ہے اور جیب میں شیطان ناچ رہا ہے نیوبے کی آواز جیب سے نمودار ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لات سادہ جر سن اور رحمت کے فرشتے اس کافلے کے ساتھ نہیں ہوتے جس کافلے میں جنٹی ہو یا کتا ہو جنٹی بے ڈنگی سی اس کی آواز ہے کیا اس کا میوزک کا نی تھک جاتا ہے اور موبائل پہ تو بڑے اعلی نسل کے میوزک لگے ہوتے ہیں اور پھر کئی بڑے متقی پرہیزگار لوگ شیطان میں بھی دعا لگاتا ہے شیطان کا کام ہے ہر کسی کو گمراہ کرنا اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہی چاہیے چاہی پناہ مانگنی چاہیے شیطان سے بچنے کے لیے وہ موبائل خریدتے ہیں میوزک کے قریب نہیں جاتے گانا نہیں سنتے گانا اگر کہیں سن لے تو چہرہ متغیر ہو جاتا ہے کہ یہ کیا کنجرخانہ لگایا ہوا ہے بند کرو اس کو غصے ہوتے ہیں ناراض ہوتے ہیں لیکن شیطان کو بڑا کرنے کے لیے بڑے طریقے استعمال کرتا ہے اب یہ حاجی صاحب موبائل لے کے آتے ہیں اس کی ساری بیلیں چیک کرتے ہیں ایک ایک کر کے اچھی طرح سنتے ہیں کہ ان میں سے کم میوزک کس کا ہے اسی بہانے وہ سارا میولک سن لیتے ہیں میولک سے دور بھاگنے والے بچنے والے موبائل کی بیلیں چیک کرتے کرتے بھی سنتے رہتے ہیں شیطان نے کو کیا ہوا ہے یہ ہے ابلیس کی چلتی دھوکے میں رکھا ہوا ہے آج ہی صاحب سمجھ رہے ہیں میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں کہ اچھی سی بیل تلاش کر کے لگاتا ہوں اللہ کے بندے جو اچھی سی ہے وہ بھی تو یہی بھی ہے آج کل تو چینا نے برمار کر دی ہے تو بیلوں کی دو ہزار میں بہترین موبائل مل جاتا ہے اے اس کے اندر آپ اپنی آواز مبارک آواز ریکارڈ کریں اور اس کو بیل بنا کے لگا لیں اور نہیں کچھ اور دیکھتا اپنی آواز ریکارڈ کر کے اسی کو بیل بنا لے مقصد تو یہ ہے کہ فون آئے پتا چلے کہ فون آ رہا ہے کسی موبائل میں سہولت نہیں ہے ویبریشن زندہ باد اسے بھی پتا چل جاتا ہے کہ فون آ رہا ہے سوئے پڑے بندے کو جگا دیتی ہے یہ نمازی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہے جیب میں شیطان بول رہا ہے اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا وہ تفریح منستتا کا بل ہم کا وہ اجرب علیہ خیلی کا وہ راجیری کا وہ سارے قم فلم والی ولاد و عید ہم وہ کہ اے شیطان جس کو تو چاہتا ہے اپنی آواز کے ساتھ گمراہ ہے شیطان اپنی آواز کے ساتھ لوگوں کو گزرا کرتا ہے لیکن کبھی کسی نے سنا ہے کہ کوئی آواز ہو اور لوگ کہیں کہ یہ شیتان بو ابلیس کی آواز آ رہی ہے وہ شیطان کی آواز پھر کیا ہے یہی میوزک ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا گیا پوچھا کہ یہ سوتے شیتان کیا ہے فرمایا یہ گانا اور بجانا ہے یہ شیطانی آوازیں ہیں شیطان گانے کے ذریعے بجانے کے لیے میوزک کے لیے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جس طرح بھی میں نے مثال دی کہ میوزک ڈھولڈ متا نہیں سنتا ماتھے پہ تیوری چڑھا لیتا ہے لیکن وہ پہ بیل بجتی ہے کہتا دو چار بیلیں باز لینے دو پھر اٹھاؤں گا گمراہ کر دیا شیطان نے اور نبی ریسرام فرماتے ہیں جہاں یہ شیطانی باجے ہوں رب کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے تو جیب میں یہ شیطانی آوازوں والے موبائل ڈال کے مسجد میں آنے والے مسجد میں اللہ کی رحمت کے فرشتوں کو داخل ہونے سے روکتے ہیں غور کرنا چاہیے فکر کرنی چاہیے سمجھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں مسجد والوں نے بھی بڑی فراخ چینی سے اس کو قبول کیا ہوا ہے دوران نماز اپنے موبائل باندھ رکھے کیا مطلب کہ آگے پیچھے کنجر خانہ سنتے رہو خیر ہے بس نماز کے دوران بند کر لو اس کا گلا دبا دو نہیں یہ لگانا چاہیے کہ کبھی بھی کسی بھی وقت موبائل پہ یہ ناچ گانے کی آوازیں نہ لگائیں چاہے مسجد میں ہو چاہے مسجد سے باہر ہو نماز میں ہو نماز سے باہر ہو بند کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں جب کنجر خانہ نہ لگا ہو کوئی بات نہیں ہاں اگر آواز لگی ہوئی ہے آواز کی وجہ سے نمازی پریشان ہوتے ہے آواز اس کی بند کر دو اسلامک بیل اگر کسی نے لگائی ہوئی ہے اپنی آواز میں یا کسی جانور کی آواز یا فائرنگ کی آواز لوگ لگا دیتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر نماز کے دوران بج بھی گیا تو اس کو بند کر دو نماز کے اونچو قدوب میں کوئی فرق نہیں آئے نبی اللہ اصلاح السلام نے نمایا ہے اختر اللہ فی صلاح الحیہ والاقرب نماز کے دوران دو کالی چیزوں کو قطر کرو وہ کالی چیزیں کیا ہیں سانپ اور بچھو کیوں سانپ اور بچھو دونوں خودی جانور ہیں انسان کو ذرا اور نقصان پہنچاتے ہیں انسانی جان کا نقصان کر سکتے ہیں تو وہ موبائل جو انسانی ایمان کا نقصان کرتا ہے اس کا گلا نماز کے دوران دبانا بطریق اولا ثابت ہوتا ہے کہ یہ بجے گا شیطان آئے گا اللہ کی رحمت کے فرشتے جائیں گے جب اس پہ میوزک لگے گا تو نمازیں ادا کریں اس انداز میں ادا کریں کہ اللہ تعالی کی رحمت کے فرشتے تو آ سکیں رحمت کا نزول ہوگا تو نماز میں کچھ سرور و سکون آئے گا نماز ادا کریں اطمینان کے ساتھ ادا کریں سکون کے ساتھ جزی کے ساتھ ادا کریں غور کریں ہم اپنے مالک و خالق کو کیا کہہ رہے ہیں اللہ سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں ہماری زبان سے نکلنے والے الفاظ کیا ہے جو لفظ میری زبان سے نکل رہا ہے وہ پورا ہے کہ ادھورا ہے یہ غور ہو یہ فکر ہو یہ سوچ ہو نماز کے دوران پھر یقیناً ایسے نمازی کی نماز اسے بے حیائی سے بھی منع کرے گی اس کو برائی سے بھی روکے گی اس کو نیکی کا حکم دینے والا برائی سے منع کرنے والا بنائے گی پھر نمازی کو برداشت نہیں ہوگا کہ اس کی بہو بیٹیاں ننگے چہرے پڑیاں پنڈلیاں کھلے بادو لے کر وہ بازار میں گھومے پھرے پھر وہ کسی قسم کی اللہ تعالی کی نافرمانی کو برداشت نہیں کرے گا کیوں نمازی ہے نماز نے اس کی تربیت کی ہے یہ دن میں پانچ بار اپنی ٹیوننگ کرواتا ہے ایمان کا گراف اس کا بار بار بلند ہوتا ہے پھر ہمر قسم کی, کی فحاشی ریانی بے حیائی چاہے وہ باتوں باتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ زبانی ہم کلام ہوتے ہوئے ہو چاہے پوسٹ یہ رسائل و جرائد یہ ڈائجسٹ وغیرہ کی ہو چاہے وہ لو اسٹوریاں ہوں ٹیلی ویژن کے ڈراموں یا فلموں کی صورت میں یا کسی بھی اور صورت میں اس کو قطن برداشت نہیں کرے گا کیوں انہیں صلاح تنہا انفاشائی ول من کر نماز بندے کو بے حیائی برائی سے منع کرتی ہے لیکن اگر بندے کی نماز وہ ایسی ہو کہ نماز کے دوران وہ کہیں اور پہنچا ہوا ہو اور پھر پہنچا ہی رہے وہاں سے واپس آنے کی کوشش بھی نہ کرے پھر اس کی نماز اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی انسان ہے دماغ میں وسو سے آتے ہیں شیطان خیالات ڈالتا ہے ہو جاتا ہے ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نماز میں بڑے خیالات آتے ہیں فرمایا جب شیطانی وسو دماغ میں پیدا ہو تو اعوذ باللہ من بل الشیطان الرجیم پڑھ اور بائیں جانب تھوکنے کا اشارہ کر نماز کے دوران مندہ قیام میں مثلاً کھڑا ہے خیالات شیطانی آنے لگ گئے اب وہ کیا کرے اود باللہ پڑے اود باللہ ہی میری شیطان رضیم پڑھے اور بائیں جانے اس طرح تھوکتے ہیں اس طرح کر کے اشارہ کھڑا کریں گے شیتانی وس غائب ہو جائیں گے لیکن یہ کرنے کے بعد اگر پھر اس نے سوچنا شروع کر دیا اچھا نہ کیا سوچ رہا تھا پھر آ جائیں گے اور یہ کرنے کے بعد وہ اپنی توجہ نماز میں مرکوز کرے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں کیا بول رہا ہوں کیا پڑھ رہا ہوں پھر شیتانی وسو سے اس کے پاس نہیں آئیں گے اگر پرانا خاصہ پھر کوئی وسوسہ آ پھر کر لیا دو چار بار جب شیطان کو جوتے لگائے گا اور اپنی توجہ نماز میں رکھنے کی کوشش کرے گا پھر وہ شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا یہ شیطان کو بھگانے کا طریقہ کار ہے اسی طرح سترے کا اہتمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تو اللہ وسلم اللہ اللہ ستراتے سترے کے بغیر نماز نہ پاٹتے صحابہ کرام سترے کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے فرماتے ہیں کہ جب مغرب کی اڑان ہوتی تو لوگ ستونوں کی طرف تیری کے ساتھ بھاگتے اس کو سترا بنانے کے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی آدمی کو دیکھتے وہ نماز ادا کر رہا ہے لیکن دیوار سے ذرا دور ہے سترے سے دور ہے تو اس نمازی کو کھینچ کے سترے کے پاس دیوار کے پاس کر دیتے اور دلہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شاگرد نافع کو کہتا کہتے یا نا پھر ولی کافی اپنی پیٹھ میری طرف کر میں دو رکھتے نماز پڑھ لوں اپنے شاگرد کو سترا بنا کے نماز پڑھتے مالک رضی اللہ تعالیٰ مسجد حرام میں بیس اللہ میں نماز ادا کرتے اپنے آگے لاٹھی گار دیتے یہ سترے کا اہتمام بھی انسان کو شیطانی مس اور خیالات سے بچانے کا باعث بنتا ہے اور اسی طرح ابو نعیم نے اپنی کتاب و کے اندر ایک حدیث نقل کی ہے سید خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہانہ ما صلاح احاد اللہ یسترو من الات اگر نمازی کو پتہ چل جائے کہ اس کو کتنا گناہ ملتا ہے تو پھر کوئی بھی نمازی بغیر ستھرے کے نماز نہ پڑے اگر نمازی کو پتا چل جائے کہ نمازی کو کتنا گناہ ہے اس کی نماز میں سے کتنا جرم ثواب کم ہوتا ہے سترا نہ رکھنے کی وجہ سے تو کوئی بھی نمازی بغیر سترے کے نماز نہ پڑے یب الحمد سہانی نے اپنی کتاب کے اندر کتاب السلاط میں یہ حدیث بھی کرتی ہے اور حکمر یہ مرفوع ہے اسی طرح نمازی کے آگے سے گزرنے والا اس کو بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا مرد اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو پتہ چل جائے کہ اس پر کتنا جرم اور کتنا گناہ ہے وہ چالیس تک رہے ٹھہرا رہے یہ اس کے لیے بہتر ہوگا نمازی کے آگے سے گزرنے کی نسبت تو نماز میں سترے کا اہتمام یہ بھی انسان کو نماز میں خیالات سے بچاتا اور روکتا ہے اور اس کی نماز کے اندر کچھ لطف سرور اور سکون پیدا ہوتا ہے اسی طرح نماز کے دوران کچھ لوگ اپنی نگاہ کو کبھی اوپر اٹھا لیا کبھی دائیں کبھی بائیں یہ طریقہ کار بھی درست نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نماز میں اعتفاد کے بارے میں آپ فرماتے ہیں وہ اختلاف یختاری سہ شیف پال فلاطی یہ نماز میں ادھر ادھر جھانکنا یہ اختلاط ہے اچکنا ہے شیطان نمازی کی نماز اچک لیتا ہے اس کے ذریعے سے. اس کا عجر و سوبھاؤ کم ہو جاتا ہے نمازی کا تو نماز میں اپنی نگاہ ایک ہی جگہ پر مرکوز رکھیں سیبے والی جگہ پر یا اس کے قریب قریب دائیں بائیں گلا بجانا دیکھیں ہاں ایک مختلف مثلا صاف کے کونے میں کھڑا ہے امام صاحب سب کے درمیان میں کھڑے ہیں اب امام کی اقتداء کے لیے صحیح مانوں میں اقتداء کے لیے امام کو دیکھنا یہ جی ضروری ہے وہ گردن نہ گھمائے نگاہ کو پھیر کے دیکھ لے لیکن اگر سارے نمازی ہی امام کی صحیح اقتداء کرنے والے ہو پھر اس کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی آج کل تو یہ بڑی بیماری ہے ابھی امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے کہ سجدے میں پہنچے نہیں پیچھے سے لوگ جھکنا پہلے شروع ہو جاتے ہیں پہلی رکعت ادا کر کے دو سجدوں کے بعد جلسہ اس میں امام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور مقتدی صاحب وہ کھڑا ہونا شروع کر دیتے ہیں یا امام صاحب لڑا تھوڑا سا ہلے اٹھنے کے لیے پیچھے سے مقتدی بھی اٹھنا شروع ہو گئے نظیر اصلاح و اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے جو آپ نے سکھایا ہے آپ نے جو طریقہ سکھایا ہے وہ ہے امام کی اقتداء کرنے کا صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم اتنی اقتداء کرتے تھے کہ رکو کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقبیر کے سجدے میں جاتے فلا آحد ہم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک اپنی کمر کو سجدے کے لیے ٹیڑھا نہیں کرتا تھا ایک ہے سہنے میں جُکرا کمر ٹیڑی نہیں ہوتی تھی بالکل سیدھے کھڑے ہیں حسیہ یادہ جب آتا ہوں حساب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ماتھا زمین پر سیک دیتے سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماتھا زمین پہ لگتا پھر ہم جھکنا شروع کر دیں یہ ہے امام کی ابتدا کہ امام کا ماتھا زمین پہ لگ جائے پھر مختلف جھکنا شروع کریں امام بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے پھر مفتی اٹھنا شروع کرے امام رکو میں اپنی کمر کو سیدھا کر لے پھر مقتدی رقو میں جانے کے لیے جھکنا شروع ہو یہ ہے امام کی ابتدا امام سمی اللہ علیمن حمیدہ کہ خاموش ہو جائے پھر مفتی رکو سے اپنے سر کو اٹھانا شروع کرے جومام علیما بھی امام بنایا گیا ہے کہ اس کی پوری پوری ابتدا کی جائے سب برا تھا جب امام تکبیر کہہ لے پھر تم تکبیر کہو جب امام رکو میں پہنچ جائے فرقعو پھر تم رکو میں پہنچو اور جب امام سجدے میں پہنچ جائے پھر تم سید میں پہنچنا شروع کرو یہ طریقہ سکھایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کی ابتدا اللہ سبحانہ و تو سے کا دعا ہے کہ اللہ تعالی صحیح بات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق میں اما علیہ عید البلام